من بسم الرحمن الرحیم تیس نمبر گیارہ چھوٹی شہر پڑھ لیں گے ان اللہ محمد الحسن ابن علی ع ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی ابن ابنبی طالب ہمارے امام دیکھ ان کے امام ہیں تازیہ والوں کے <ماری> کس کے امام ہیں <ماری> ہاں <ماری> ہمارے امام ہیں ان کے امام کہاں ہے ان کا تو امام ہے سمجھ گئے نا ہمارے امام ہیں حسن رضی اللہ دل. حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت علی کو بڑا شوق تھا بیٹا پیدا ہوگا تو کوئی کام رکھوں گا ہر بہ ہم لوگوں نے کیا رکھوں گا حرب جنگ جو مار پیٹ کرنے والا حسن پیدا ہوئے حضرت علی ہے یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا دیا میں نے اس کا نام حرب رکھا حرب کے معنی مار پیٹ جنگ کرنے والا کہتے ہیں نا عالمی حرب جنگ اللہ رسل نے فرمایا خاموش رہو اس کا نام حسد رکھو خاموشی کے ساتھ چلے گئی <laughs> بالکل خاموشی کے ساتھ چلے گئی <laughs> پھر تقریباً کشی زیادہ سال بھر کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا بیٹا دیا حسین تو پھر حضرت علی نے سوچا چلو اس کا نام مار پہ رکھتے تھے <laughs> بڑا پسند نام تھا اللہ تعلی کو اس کا نام کیا رکھا حرب نام رکھ لیتے پھر آ کے اللہ کسول کو بتایا اللہ اسول اللہ نے دوسرا بیٹا دیا اس کا نام میں نے ہر بھا نے فرمایا خاموچ رہو حرب کیا نام ہے اس کا نام رکھو حسین پھر مایوس ہو پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا حسن حسین تو ہو گئے تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا ہر بر. پھر اس کا نام رکھا حرف آئے اللہ سل اللہ نے تیسرا بیٹا دیا اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے ہر پیٹ چنگچو اللہ سل فرمایا اس کا نام کیا اس کا نام موہسن ہے کیا حسن حسین محسن اب اس کے بعد حضرت علی نے حرب نام نہیں رکھا کسی بیٹے کا نام محمد رکھا کچھ رکھا لیکن وہ نام نہیں رکھا اللہ اکبر میرے بھائیو یہی حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حفیظ تو میر رسول ہم نے اپنے نانا جان سے جو حدیثیں یاد کی ہیں ان میں ایک حدیث یہ ہے کیا بک الا مالا یوری بک اللہ اکبر دو یوریبوک یوریبوک بہت اہم حدیث ہے اسلام کا ایک وصول داما یور بک ایرا مارو بھائی جس چیز میں شخص ہے اس کو چھوڑ کر کے کرو وہ خریدو وہ جس میں کوئی شخص بہا اللہ حکبر نہیں سمجھے ہوتا ہے نا بھائی اس چیز کو خریدتے ہیں لیکن اس میں ذرا تھا کچھ شکوک ہیں تو اللہ یہ بھائی کھانے کے لیے کہتے ہیں کسی نے کہا یہ حرام ہے کسی نے کہا یہ تو اللہ فرمایا اللہ کے بندے شخص صبح کو چھوڑ کر کے کرو جس کے حلال ہونے کا سو فیصد تما یوری بھوک اعلام جری بھوک ہمیشہ کرو وہ شخص صبح کو چھوڑ کر کے کرو وہ جس میں کوئی شخص صبح نہ ہو اس کو امام تروید نسائی نے اور امام ترویدین نے وبائد کیا اور امام حسن امام ترمیدی نے کہا حدیث میرے خیال سے ہمارے آگے بند کرنا ہے ابھی ہے بھائی وضو کرنا ہے تو چھوڑ دے بھائی چلے چلے تو یہ حدیث تو سمجھ گئے ایک اسلام کا بہترین وصول کیا آج یہاں نہیں تو اپنی آگے خلیجی ممالک میں یہ چیز فلاں ملک سے آتی ہے اس میں ڈاؤٹ ہے ارے بھائی ڈاؤٹ ہے بل ایک چیز یاد رکھیے گا آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہ دیں لیکن آپ کو اطمینان نہیں تو سب کو چاہیے کہ شک والی چیز کو چھوڑ کے کیا کریں چونکہ اس کے حرمت کا بھی یقین نہیں اور حلت کا بھی نہیں تو آپ اس کو زیادہ زیادہ یہ اس کا علاج کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے کرو جس میں کوئی شک نہ ہو میرے خیال سے اس حدیث کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے